محترم طلباء اساتذہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا محمل تو رقم دین اکم و اکمم تو علیہ گمن تھی آج میں نے نعمت مکمل کی ہے حافظ التمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی علاقے میں بارش نہ ہو اور قسالی سے لوگ اور جانور مر رہے ہوں تو جتنی ضرورت ان کو بارش کی ہے جتنے مجبور وہ بارش کے ہاتھوں ہیں اس سے زیادہ ضرورت کسی انسان کو نبوت اور رسالت کی ہوتی ہے اس لیے کہ نبوت اور رسالت نہیں آئے بارش خوب آئے خوب کھائیں گے مریں گے تو جہنم میں جائیں گے اور اگر بارش نہیں ملتی نبوت اور رسالت ملتی ہے تو ہدایت پر رہیں گے مر گئے تو کیا دنیا تو جانی ہی جانی ہے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے موجزہ کے طور پر قرآن حکیم کو نادر کیا قرآن کے الفاظ بھی ربید دل الجلال کی طرف سے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جب کہ سنت اس کے معانی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اور الفاظ بھی بسا اوقات اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں ممبا دونوں کا ایک ہے قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور سنت بھی اللہ کی وحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سکھا رہے تھے سوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے بسم کا اللہ تو جن و بے کار ست نفسی فرہم ہاس بلکہ دوسری دعا اللہ تو نفسی فوکھا تھا علی یہ دعا آپ سکھا رہے ہیں تو پڑھنے والا پڑھتا ہے آمن تو بے کتاب کلی انسلتا و بے رسول کلی ارسلتا آپ نے فرمایا نہیں و نبی ارسلتا پڑھو اب آپ دیکھو کہ ارسلتا اور رسول کا مادہ ایک ہے نبی اور رسول کا مادہ ایک نہیں ہے پڑھنے والا پڑھتا ہے وہ و ارسلتا اور آپ ہمارے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں نبی طلدی ارسل تا پڑھو تو ایسے ثابت ہوا کہ ان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس حدیث کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو بسا اوقات الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو سنت ہے یہ شریعت ہے جس طرح قرآن شریعت ہے اس طرح سنت بھی شریعت ہے روٹین میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قرآن کی شرح حدیث کرتی ہے یہ بات درست ہے کہ قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ قرآن کی تشریح قرآن کرتا ہے مولانا سناء اللہ امرتسری ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر اور قرآن بے کلام قرآن کی قرآن سے تفصیر چھپی ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی قرآن کی آیات کا معنی قرآن سے ہی ذکر کیا ہے تو ثابت ہوا کہ قرآن بھی قرآن کی شرح کرتا ہے قرآن آپ پڑھتے ہیں سراد اللہ انعمت علیہم تھا یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا اب انعام کن پر ہوا اللہ فرماتے ہیں علاء المدین اللہ عل نبی گین و صدیقین و شہدہ اور صارقین جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں نیک لوگ ہیں تو اس عائد کی تفسیر قرآن نے کی قرآن کی شرح قرآن بھی کرتا ہے قرآن کی شرح سنت بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ قربات نواد قائم کرو سنت بتاتی ہے کہ سورج ڈوب جائے تو ایک نواد ہے سورج چڑھ جائے تو ایک نماز ہے سورج زوال ہو جائے تو ایک نماز ہے رکتیں اس کی اتنی ہیں رکت کا انداز اور طریقہ یہ ہے اس میں آپ نے یہ پڑھنا ہے تو قرآن کی شرح سنت بھی کرتی ہے اسی طرح قرآن مسائل اور احکام بیان کرتا ہے اور سنت بھی مسائل اور احکام بیان کرتی ہے ایسا نہیں کہ صرف جو مسائل قرآن نے بیان کیا ہوں صرف سنت اسی کی وضاحت کرے بلکہ سنت بسا ایسے مسائل بیان کر دیتی ہے جو قرآن میں بیان نہیں کیے ہوتے کیوں دونوں وہی ہیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ سلاۃ السلام کو کچھ مسائل بتا دیتا ہے بطور قرآن اور کچھ بتا دیتا ہے بطور سنت متن صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گریلو گدے حرام قرار دیے اس کا تذکر پرانے حکیم میں نہیں ہے کوا چیل ان کو حرام قرار دیا اس کا تذکرہ پرانے حکیم میں نہیں ہے آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی پھوپی اور بیوی کی خالہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی قرآن نے حرمت حکم و بنات و بنات یہ رشتے تو ذکر کیے ہیں لیکن ان میں یہ رشتہ ذکر نہیں کیا جو میں سنت سے بتا رہا ہوں آپ کو تو شریعت میں جس طرح قرآن مستقل شریعت بیان کرنے کا منبع ہے اور قرآن قرآن کی شرح کرتا ہے ایسے ہی حدیث بھی قرآن کی شرح کرتی ہے حدیث حدیث کی بھی شرح کرتی ہے اور حدیث بھی مستقل شریعت کا منبع ہے اور اس میں وہ مسائل ہیں جو آپ کو قرآن میں بھی نہیں ملتے یہ اس کی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ آپ بیت المقدس کی جگہ اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھے کا شطر المسد الحرام تحویل قبلہ معروف مضمون ہے سب جانتے ہیں کہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا اس کو آج قبلا ابول کہا جاتا ہے پھر وہ بیت اللہ ہو گیا یہ تو اللہ فرماتے کنتا علیہ جس پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس اس پر ہم نے آپ کو اس لیے متوجہ کیا تھا اللہ لنا علم معیت طب الرسول تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے طاعت کا مطلب فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑے بیت المقدس کی طرف تو ہم کہیں جی ٹھیک ہے آپ فرمائے بیت اللہ کی طرف تو ہم کہیں جی ٹھیک ہے یہ ہے فرما برداری لیکن اگر یہ کیا بات ہوئی ابھی آپ ادھر پڑ رہے تھے ابھی آپ ادھر پڑھ رہے اعتراض کریں تو یہ فرما برداری نہ ہوئی جیسے یہودیوں نے کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف اس لیے کیا تھا اور پھر اب بیت اللہ کی طرف تاکہ ہم جان لیں کہ آپ کی بات کون کون مانتا ہے اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف کیا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ پورا قرآن پڑ جاؤ آپ کو کہیں بھی وہ آیت نہیں ملے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آج کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کریں سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور وہ حکم قرآن میں موجود نہیں کہ بھائی آج جیسے یہ تو موجود ہے آج کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف نواز پڑھیں یہ تو موجود ہے لیکن یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے جو آپ کو وہ کہا تھا وہ آپ کی فرم برداری چیک کرنے کے لیے کہا تھا تو ثابت ہوا کہ بیت المقدس کی طرف بھی اللہ نے ہی کہا تھا مگر وہ حکم قرآن میں موجود نہیں تو وہ کہاں ہے وہ سنت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور قرآن ہی بیان کیا تھا بطور سنت بیان کیا تھا آپ نے بہتر مدد کی طرح منہ کیا تو ثابت ہوا اللہ کی وہی قرآن بھی ہوتی ہے اور اللہ کی وہی سنت بھی ہوتی ہے اللہ کی وہی قرآن بھی ہوتی ہے اللہ کی وہی سنت بھی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی باتیں تھیں سنت کی اہمیت اور حجیت کے بارے میں نہایت اختصار کے ساتھ کہ یہ حجت ہے اور آج کل جو ایک بہت بڑی خطرناک تحریک چلتی ہے سنت کی شان کو کم کرنے کے لیے اور یہ کہ جو قرآن میں ہے وہ مانیں گے جو قرآن میں نہیں وہ نہیں مانیں گے حقیقت میں وہ قرآن بھی نہیں مانتے جو یہ بات کرتا ہے کہ جو بات قرآن میں نہیں وہ ہم نہیں مانتے وہ حقیقت میں قرآن بھی نہیں مانتے تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو شک و راج الشبان ہی یقول قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا ایک آدمی شیک لگا کر اپنے تختے پر بیٹھا ہوا ہوگا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوگا اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا ارے قرآن صرف قرآن کو پکڑو فما وجہ تمفی من, من حرام انفہر جو اس میں حلال ہے وہ حلال ہے جو اس میں حرام ہے وہ حرام ہے اور کسی کی طرف مات جاؤ وہ یہ کہتا ہوگا لیکن وہ جھوٹا ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتا ہوں قرآن و مثلا مع خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل سنت بھی دی گئی ہے دونوں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس لیے فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ جب بھی بولتے ہیں اللہ تبارک کا وطالہ کی وہی کے ساتھ بولتے ہیں ایک ہوتے ہیں ذاتی کام مجھے کھانا کھانا ہے مجھے بھوک لگی ہے اب یہ ذاتی جسم کے تقاضے ہیں یا دنیاوی کام کے مجھے ابھی شہر جانا ہے چیز لانے کے لیے جن کا شریعت سے تعلق نہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہی آئے کہ بھی آپ کھانا کھا لو آپ کپڑا پہن لو آپ نہا لو اس کے لیے وہی آنا ضروری نہیں لیکن جو شریعت سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ آپ بغیر وہی کے بات نہیں کرتے آپ <تصفح> پرانے حقیقت دیکھتے ہیں کہ بار بار کہا جاتا ہے یس آلونا کا یس علوہ کا یس آلونا کا آپ سے یہ پوچھتے ہیں محواری کے بارے پوچھتے ہیں یا سارون اکا ماہر یا سارون اکا یتامہ آپ سے یتیموں کے بارے پوچھتے ہیں یا سالون کا دلکرن آپ سے دلکرن کے بارے پوچھتے ہیں یا سالون کا تو یہ سارے آپ سے پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دے یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بتاتے تھے بلکہ وحی کا انتظار کرتے اور پھر وحی آتی تو آپ ان کو بتا دیتے اگر آپ اپنی مرضی سے بول دیتے ہوتے تو یہ یسالونا کا والی آیات قرآن میں نہ ہوتی کہ بھائی آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ جواب دے جب آپ نے خود دے دیا تو اللہ یہ کیوں کہے گا کہ آپ یہ جواب دے آپ خموچ رہتے تھے یہاں تک کہ وحی آئے پھر آپ وہی کسان لوگوں کو بتاتے تھے تو یہ وہی عہد نبوت میں صحیح مسلم کی حدیث ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس کو لکھنے سے اس لیے کہ اسی منہ مبارک سے قرآن نکلتا ہے اسی منہ مبارک سے سنت نکلتی ہے تو عام آدمی بس اوقات فرق نہیں کر پاتا تو وہ قرآن کو سنت لکھ دے سنت کو قرآن لکھ دے اس کو وضاحت نہ ہو وہ حدیث کو کہہ دیجیے قرآن ہے تو اس لیے آپ نے شروع شروع میں تو منع فرمایا تھا کہ لا تب تبو انی غیر قرآن مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھا کرو من کا تب ان غیر قرآن فن یم تو ہو جو آدمی جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے اس کو مٹا ڈالیا شروع میں تو یہ فرمایا تھا لیکن جب ان کا یہ اسٹیمنا بن گیا وہ سمجھنے لگ گئے کہ آیت آیت ہوتی ہے حدیث حدیث الگ ہوتی ہے تو پھر آپ نے ان کو لکھنے کی اجازت بھی دے دی بلکہ بساوقات حکم بھی دیا کہ آپ لکھا کرو اس سلسلے میں سنن ابی داود وغیرہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے درس میں بیٹھتے تو ہر چیز لکھتے تھے فرماتے باتیں مانا آتنی قریشن مجھے قریشی کہنے لگے کہ آپ ہر چیز لکھتے ہو بھائی بس اوقات انسان غصے میں ہوتا ہے بس اوقات خوش ہوتا ہے کبھی غمگین ہوتا ہے اس کے منہ سے کوئی غصے والی بات آ جاتی ہے تو آپ ہر چیز لکھتے چلے جاتے ہو ایسا نہ کیا کرو تو میں بعد آ کے گیا, گیا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی وہ میں سب لکھا کرتا تھا آپ کے سبق اور مجھے لوگوں نے منع کیا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی تو میں اب نہیں لکھ رہا تو فرمایا آپ لکھا کرو لا کرو جو ہو اے یہ چہرہ اس سے حق کے علاوہ کوئی چیز صادر نہیں ہوتی میرے بارے میں غصے میں ہوں یا غیر غصے میں ہوں نیند آئی ہوئی ہو یا ٹینشن ہو بندہ انسان ایسی بات کر جاتا ہے لیکن میرے بارے میں آپ ایسا سوچو اس چہرے سے کوئی بھی غلط بات نہیں نکلتی جو نکلتا ہے وہ حق ہے اس لیے وہ دوبارہ لکھنے لگ گئے اور شریعت اسلامیہ میں جس کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں وہ یہی شخصیت ہیں اور ابو حریرا فصل باری میں ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی لوگ اپنے بسا گھر بھی چلاتے تھے اور ان کے کاروبار بھی تھے انصاری تھے تو کھیتی باڑی ان کا کام تھا مہاجر تھے تو منڈی اور تجارت ان کا کام تھا تو اپنا گھر بھی چلاتے تھے بچوں کے خرچے بھی پورے کرتے تھے وقت بچا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتے تھے لیکن میں میرا کچھ بھی نہیں تھا اکیلا ہی تھا تو میں مسجد میں ہی بیٹھا رہتا تھا اور انتظار میں رہتا کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور وہ کھول گرائیں اور میں جھولی میں دامن میں سمیٹ لوں اس لیے میری روایتیں زیادہ ہیں لوگ کہتے ہیں تیری روایتیں زیادہ کیوں ہیں میری روایتیں زیادہ ہونے کی یہ وجہ ہے ہاں مجھ سے زیادہ روایتیں بن بن عمر بن کی اس لیے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا تو یہ اہد میں تدمین سنت کی دلیل ہو گئی اسی طرح یمن سے ایک ساتھی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہنے لگا جی میں آج دو دور چلا جاؤں گا پھر شاید واپس آنا ہو یا نہ ہو تو آپ مجھے یہ لکھ دیں جو آپ نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا اکتبول ابی شاہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو جو میں نے خطبے میں آیا بیان کی ان کو لکھ دو تو یہ اپنے ساتھ لے جائے تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ اکتبول ابی شاہ والی بات بخاری اور مسلم میں ہے اور جو پہلے منع کیا تھا اس کے بعد علماء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے قاضی یاد نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ امت میں اتفاق ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا جائے تو عہد نبوت میں جس طرح عبداللہ بن عمر بن آس تھے اسی طرح یہ ابو شاہ کو لکھ کر دیا اور کچھ اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر احادیث کو مرتب کیا عہد نبوت میں اب حضرت عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب علم کو لکھ کر پابند اور مقید کر لیا کرو اس کو قابو کر لیا کرو تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ علم کو لکھ کر قابو کر لیا جائے تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایک صحیفہ بنایا ہوا تھا وہ اس میں احادث لکھتے تھے اور یہاں پر ایک نقطہ ہے اور نمای کرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تا رحمہ اللہ حسن بصری رحمٰ اللہ جاتے ہیں سمورہ بن جندب کے پاس رضی اللہ عنہ جی آپ مجھے حادث بیان کریں انہوں نے عقیقے والی حدیث بیان کی جو ہے بخاری میں ہے باقی حدیثیں کہتے ہیں جی میں واپسی پر آپ سے سنوں گا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اور فلاں فلاں صحابی ان علاقوں میں ہے میں ان سے مل کر آ جاتا ہوں ان کی دو دو چار چار حدیثیں میں فارغ ہو جاؤں گا آپ کا صحیفہ بڑا ہے تو آپ کو زیادہ وقت گزاروں گا اتفاق یہ ہوا کہ وہ گئے اور جب واپس آئے تو حضرت حسن رضی اللہ حضرت سامرہ بن فوت ہو اب انہوں نے ان کے بیٹے سے وہ صحیفہ لیا تو اس کو بیان کیا لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سمرا بن جوم نے حدیث بیان کی کیونکہ انہوں نے تو نہیں کی انہوں نے تو ان کے صحیفے سے لیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سمرا سے روایت ہے یعنی کہتے ہیں انہوں نے مجھے حدیث بیان کی تو علماء کرام نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ حضرت حسن بصری بہت پائے کے عالم دین ہونے کے باوجود بہت فکا حافظے کے مضبوط ہونے کے باوجود اور ہر قسم کی اخلاق کردار کے اعلیٰ مرتبے پر فائدے ہونے کے باوجود جب وہ کہیں کہ سمورا نے مجھے حدیث بیان کی تو ان کی بات قبول ہوگی جب وہ کہیں کہ سمورا سے روایت <تصفح> ہے تو ان کی روایت قبول نہیں ہوگی یہ شدید احتیاط ہے محدثین کی اس بارے میں تاکہ کوئی ایسی روایت آگے نہ چلی جائے جو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کا دا علی متعمدن فل مکاد جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹکانا تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جاتا جو اس کو فارورڈ کرے گا اس کو یہ ملے گا وہ ملے گا ارے کیا بات ہوئی اور معلوم تو کرو یہ نبی علیہ سلاد اسلام کی بات ہے یا نہیں اس نے ہمیں میسج بھیجا حدیث بھیجی اور ہم نے بنا سوچے سمجھے آگے بھیج دی تو آگے بھیجنے والے کو ہم کہہ رہے کہ یہ نبی کا فرمان ہے ہو سکتا ہے وہ ان کا فرمان نہ ہو اور ہم جھوٹ بول رہے ہوں اور جس نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس کا ٹکانہ آگ ہے اللہ. یہی وجہ ہے کہ صحابۂ کرام اس میں بڑی مفتاح ہوتے تھے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں حضرت ابو مساع شری رضی اللہ عنہ آئے درازے کو دستک دی تھوڑے مصروف تھے دو بار دستک دی تین بار دستک دی وہ نہیں نکلے تو حضرت امر موسا وہاں سے چلے گئے اس کے بعد حضرت عمر تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کوئی بھی نہیں ہے دور ایک آدمی جا رہا ہے پہلے ادھر دستک آپ نے دی تھی جی میں نے دی تھی تو پھر گئے کیوں جی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تین دفعہ دستک دو اور اگر وہ صاحب نہ نکلے تو وہاں سے چلے جاؤ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فون پہ فون چڑھا رہا ہے آپ سننا نہیں چاہ رہے وہ فون پہ ہوں کیا جا رہا ہے غلط میں ہر وقت تیرے لیے تھوڑے ہوں میں کبھی مصروف ہوں گا کبھی مجھے اپنی ذاتی حادثات ہوں گی تو اب میں تمہیں نہیں ملنا چاہتا بات ہو تم تو فون بھی بار بار نہیں کرنے چاہیے جو شخص کو ایک بار تین چار پہلے ہوئی اس نے نہیں اٹھایا تھوڑا ٹھہر کر دوبارہ کر لو تو کہنے لگے یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے تم کہاں سے لے آئے ہو جاؤ گواہ لے کر آؤ پھر میں تیری بات کو مانوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میرے علم میں نہیں آپ کے علم میں نہیں تو کسی اور کے علم میں وہ بھی صحابی ہے تو آپ کو مان جانا چاہیے حقیقت یہ تھی کہ عمر الخطار رضی اللہ عنہ کے بعد علماء میں سے ہے صحابہ کرام کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان میں سے یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے اور اتنا زیادہ علم کو وہ حاصل کرنے کا شوق تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں انسار مہاجر بھائی بھائی بن گئے تھے نا تو جو انساری حضرت عمر کے بھائی بنے تھے ان کو کہتے بھائی اگر ہم کاروبار میں لگ جائیں حدیث نہ سنے تو ہمارا بڑا نقصان ہے اور اگر حدیث سنیں اور کاروبار نہ کریں تو بچے کیسے پال ہیں تو اب بیچ کا راستہ یہ ہے کہ ایک دن آپ حدیث سنا کرو اور میں کاروبار کروں گا اور شام کو ساری حدیثیں سے آپ مجھے سنا دو اور اگلے دن میں حدیث سنوں گا اور آپ کاروبار کرو اور شام کو ساری حدیثیں میں آپ کو سنا دوں گا ریہرسل ریویژن بھی ہو جاتی ہے اس سے اور یہ کہ کوئی حدیث ہم سے چھوٹنے نہیں نہ پائے تو اس طریقے سے وہ عمل کرتے تھے اس وجہ سے ان کو یہ تھا کہ میں اتنا زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے تو یہ کہاں سے میں نے سنی نہیں حدیث کیوں لایا تاکہ تھوڑا ان کو دباؤ رہے کہ ایسا نہیں جس کے منہ میں جو آیا نبی کے نام لگا دیا علیہ السلات حضرت سوچنے لگ گئے کہ یار حدیث تو درست ہے میں نے خود سنی ہے لیکن کیا اس کا گواہ اب ملے گا نہیں ملے گا اور نہیں ملے گا تو میرے کو پٹائی ہو جائے گی پریشان حال جا رہے تھے آگے صحابہ آبائی کرام تھوڑے جمع تھے کہا بھائی ابو مسا پریشان کیوں ہیں آپ کہا بھائی میں نے وہ حدیث بیان کی ہے امیر میں کہتے ہیں گواہ لے کر آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گواہ ملتا ہے نہیں ملتا وہ کہنے لگے اس کے گواہ تو ہم ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ ان کے ساتھ اور جا کر گواہی دو کہ یہ واقع حدیث ہم نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس حدیث اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک عورت آئی بوڑھی عورت کہنے لگی جی میرا میری میرے پوتے کی وراثت میں حصہ ہے مجھے دعا کہنے لگے جی میرے علم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت نہیں جس سے آپ کو حصہ ملتا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے علم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو حصے دار بنایا ہے ابو بکر صدیق فرمانے لگے تیرے ایک کی بات سے میں نہیں مانتا کوئی اور گوال آؤ تو پھر وہ محمد بن مسلمان رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے انہوں نے ساتھ گواہی دی کہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو حصہ دار بنایا ہے تو پھر آپ نے اس پر عمل کیا اور دادی کو اس کا حصہ دیا تو یہ لوگ اس میں تھوڑی احتیاط کرتے تھے اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر ایک راوی روایت بیان کرے تو قبول نہیں ہوگی ایک ہوتی خبر واحد ایک ہوتی زیادہ لوگوں کی روایت دو سے بھی وہ خبر واحد ہی رہتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دو بندے اس کی ویل قبول نہیں ہوگی لیکن وہ صرف احتیاط کرتے تھے تاکہ لوگوں پر دباؤ رہے ان کو معلوم ہو کہ کوئی پوچھے گا ہمیں کہ تو کہاں سے بول رہا ہے تاکہ نبی علیہ السلط السلام کی حدیث محفوظ ہو جھوٹ سے اس طرح کی وہ احتیاطیں کرتے تھے تو اس طریقے سے یہ احادیث عہد نبوت میں زیادہ تو زور اپنے حفظ پر رہتا تھا لوگ اپنے حفظ کے بنیاد پر چلتے تھے اور یاد رکھتے تھے اور بات ختم لیکن کچھ صحابۂ کرام نے جیسے میں نے ارد کیا ہے انہوں نے اپنا اپنا صحیفہ بنایا ہوا تھا اور اس میں احادیث کو جمع کیا ہوا تھا صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ امیر المومنین ہیں انہوں نے حضرت محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ کو حکم دیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرو تو انہوں نے پھر احادیث کو ادھر ادھر جا جا کر جمع کیا تو ایک اچھا خاصا مجموعہ جمع کر لیا اور مجموعات میں ایک مجموعہ تھا مجموعہ ابو بکر بن ہزم ابو بکر بن ہزم صحیفہ ابو بکر بن ہزم کے نام سے یہ معروف ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو احادیث جمع کی پھر ان کی ان کو مزید نقل کروا کروا کر جس طرح فوٹو سیٹ ہم کرتے ہیں اس وقت ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا وہ پھر پورے علاقوں میں پھیلا دیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں اسی طرح علامہ ابن جریج رحمہ اللہ یہ ایک سو پچاس ہجری میں فوت ہوئے محمد بن اسحاق یہ ایک سو اکاون ہجری میں فوت ہوئے مامر بن راشد ایک سو ترپن میں فوت ہوئے شوبہ بن حجاج ایک سو ساٹھ میں فوت ہوئے سفیان ثوری رحمہ اللہ، میں تھے یہ ایک سو اکسٹھ میں فوت ہوئے اور مالک بن انس رحمہ اللہ یہ مدینہ میں تھے یہ ایک سو انسی میں فوت ہوئے یہ سب لوگوں نے اگلے زمانے میں اپنے اپنے احادیث جمع کی اب کیا ہوا کہ احادیث کے لیے سفر شروع ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علاقوں میں پھیل گئے تھے مثلاً حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو ساشری کو آدھے آدھے یمن کا گورنر بنایا تھا تو جو جو انہوں نے نوی علیہ صلاح اسلام سے سیکھا وہ جا کر وہاں کی عوام کو سکھا دیا اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہر صحابی کے پاس مکمل احادیث نہیں تھی جیسے میں حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا ہر صحابی کے پاس مکمل احادیث جتنی آپ نے بیان کی اتنی نہیں تھی کیونکہ اپنے کاروباروں میں بھی جاتے تھے کسی کی آج کی رہے گی کسی کی کل کی رہے گی تو جو اتنی شدید احتیاط والے حضرت عمر بن خطاب تھے ان سے بھی رہ گئی حدیث تو اس کا مطلب ہوا کہ سب صحابہ کے پاس سب حادیث کسی ایک کے پاس ساری کی ساری نہیں تھی تو وہ لوگ جب گئے علاقوں میں کسی کو ادھر کا گورنر بنا دیا کسی کو ادھر کا عامل بنا دیا ان سے لوگوں نے دین سیکھا ان کے پاس جتنا دین تھا اتنا انہوں نے ان سے لیا اور اپنے شاگردوں تک پہنچایا اس طرح علم کے پوکٹ بن گئے پورے علاقوں میں ہر صحابی کا جتنا دین ہے جتنا علم ہے وہ اس نے اپنے اپنے علاقوں میں بیان کر جی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوفہ میں, میں گئے تو ان کے پاس جتنا دین تھا جتنا علم تھا کوفہ کوفے والوں نے ان سے سیکھ لیا اور یہ ان کے شاگردوں میں سفیان ثوری انہوں نے وہاں سے سیکھ لیا ابراہیم نقی اس علاقے میں تھے ان کا جتنا علم تھا وہ اس علاقے میں چلا گیا اسی طرح لیکن جو مدینہ تھا مدینہ میں زیادہ علم تھا کیونکہ وہاں پر ایک تو جو لوگ رہتے تھے ان کے پاس اپنے والدین سے علم آیا ان کے والدین سے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے ان کے پاس علم زیادہ تھا اور دوسرا جتنے علماء صحابہ کرام تابعین دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے تھے وہ بھی ہر جمرے کے حساب سے آتے اور مدینہ سے ان کا گزر ہوتا تو وہ بھی اپنے اپنی معلومات وہاں پر دیتے تو اس حساب سے ان کے پاس زیادہ علم تھا مدینہ والوں کے پاس اور باقی علاقوں میں بھی علم علم کے پاپٹ بن گئے انہوں نے احادیث جمع کی اور اس میں اکثر تو یہی تھی کسی نے تو صحابی کے حساب سے جمع کی کبھی ابو حرا رضی اللہ عنہ کی سب روایتیں یہ ہیں وہ نکات طلاق سے متعلق ہو وہ کھانے پینے سے متعلق ہو وہ نماز روزے سے متعلق ہو وہ رکاق سے رکاق سے متعلق ہو وہ قیامت سے متعلق ہو بس ابو حرا کی ساری روایتیں یہ ہیں اس کا نام محدثین نے مسند رکھا ہے بات سمجھ آئی جس کتاب میں صحابی کے نام سے روایتیں ہوں موضوع کے حساب سے نہ ہوں اس کو کہتے ہیں مسند تو جیسے مسند امام احمد بن حمبل سب سے مشہور ہے اور شریعت اسلامیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث کی ان میں سب سے بڑی کتاب مسند احمد ہے اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے حساب سے روایات جمع کی ہیں موضوع کے حساب سے نہیں آپ کو کہ روایت تلاش کرنی ہو تو آپ یہ نہ دیکھو کہ نماز کے باب میں ہوگی یا زکوٰۃ کے باب میں ہوگی آپ کو اس راوی کا نام معلوم ہونا چاہیے اس راوی کے حساب سے کو وہاں ملے گی اور اسی طرح مسنت شافی ہے مسرت ابھی حنیفہ ہے اور بھی مسانید ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ان احادیث کو پھر اپنے اپنے موضوع کے حساب سے مرتب کرنا شروع کیا کیسے بھائی نماز کی الگ تہارت کی الگ زکوٰۃ کی الگ حج کی الگ اور نکاح طلاق کی الگ سودے بازی کی الگ یہ الگ الگ تو ان میں تقریباً پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ تھی معطا امام مالک امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے ابواب کے حساب سے موضوعات کے حساب سے چیپٹر بنائے لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام کے اقوال بھی اس کے ساتھ نقل کر دیے اور صرف خالص احادیث نہیں ذکر کی اور کچھ اس میں ایسی روایتیں بھی بیان کر دی کہ مجھے یہ روایت ملی ہے بالا مجھے ملی ہے اس کے بیچ میں کس سے ملی ہے اس کا بساوقات ذکر نہیں ہوتا تھا تو پھر جو ان کے بعد اگلی صدی والے لوگ انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہ کمزوری بھی دور کر دیں ایک تو صرف احادیث بیان کریں اور اس میں اوروں کے اقوال ذکر نہ کریں اور دوسرا یہ کام کرے کہ جو صحیح ہے جن کی صنعت درست ہے وہ ذکر کرے اور تیسرا یہ کہ ان کو ابواب پر مرتب کریں موضوعات کے حساب سے کریں تو پھر اس زمانے میں یہ لوگ تھے اور بعد میں آنے والے حضرت اسد بن موسا رحمہ اللہ دو بارہ میں فوت ہوئے وید اللہ بن موسا دو تیرہ میں احمد بن منی اور مصدد بن مسرحت نوعیم بن حماد یہ بن معین اس بن میں رہ ہوئے احمد بن حنبل یہ اور سون الدامی والے دو سو پچپن میں فوت ہوئے اور احمد بن حمل دو سو اکتالیس میں امام بخاری دو سو چھپن میں دو سو چھپن میں فوت ہوئے مسلم بن حجاج بشہری دو سو اکسٹھ میں محمد بن یزید بن ماجہ جو حدیث کی کتاب معروف ہے یہ دو سو تہتر میں اور امام ابو داود وہ دو سو ستاون میں اور امام ترمزی دو سو اناسی میں اور امام السائی تین سو تین میں ان لوگوں نے اگلے زمانے میں کام کیا کہ بہت سفر کیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں لمبے لمبے سفر اور آپ بھی طالب علم ہیں وہ بھی طالب علم تھے آپ کے اگر موبائل چھین لیے جائیں تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے ہاں میں موبائل بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں رہ سکتے موبائل کے بغیر زندہ مشکل ہو جائے گی لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ جس استاد کے پاس جاتے کہاں بخارا ہے تب اس میں، کہاں سے چلے ہیں مصر گئے ہیں شام گئے ہیں سوریا گئے ہیں سعودیہ کے علاقے سارے کے سارے اس زمانے میں اونٹوں پر سفر کرتے اور اتنے علاقے جہاں جہاں پاپر بنے ہوئے تھے نا علم کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو جو محدث جو جو صحابی تابے جہاں جہاں تھے وہاں وہاں انہوں نے اپنا علم بیان کیا تھا وہاں وہاں سے جا جا کر نے جمع کیا اور آپ نے اگر کسی استاد کی کسی محدث کی محنت دیکھنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے حالات زندگی پڑھو اور اس میں اسپیشلی یہ دیکھو کہ ان کے شاگرد کہاں کہاں کے ہیں اور ان کے استاد کہاں کہاں کے ہیں اور یہ دیکھو کہ ان کے سفر کہاں کہاں کے کتنے کتنے لمبے سفر کیے انہوں نے جن محدثین اور فکہ نے زیادہ سفر نہیں کیے وہ زیادہ کمپریہنسو نہیں ہوئے بات سمجھ آئی اور جن فکہار محدثین نے زیادہ سفر کیے وہ زیادہ زیادہ میں آئی ہر قسم کے انہوں نے جو ہر قسم کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا اور آج اپنا دل نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیا یہ ہے وہ حالت ان کی یہ ہوتی تھی کہ جناب استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو گھر سے کھاتا آیا ہے کیا لکھا ہے اس میں اللہ جانے کیا لکھا ہے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور پڑھنا شروع کر دیا معلوم نہیں مہینہ مہینہ بعد خط ملتا مہینہ پہلے چلا تھا آج ملا فارم کھولو بھائی کیا ہوا اس میں نہیں تکیے کے نیچے رکھ دیا حدیث پڑھنی شروع کر دی اگلا کھاتا آیا دو مہینے بعد تکیے کے نیچے جب اس محدث کی ساری حدیثیں جمع کر لی اب اگلے محتس کے پاس جانا ہے تو سارے خط نکال کر دیکھیں کسی میں ابا بہت ہو چکا ہے کسی میں اما بہت ہو چکی ہے کسی میں بھائی بہت ہو چکا ہے تاکہ میری اس مبارک مہم میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے ہمیں تو فوراً فون نہیں آتا روزانہ نہیں آتا تو پریشان ہو جاتے ہیں موبائل نہیں دے سکتے ہم کسی کو بغیر موبائل کے زندہ نہیں رہ سکتے لیکن ان لوگوں کے حالت یہ تھی کہ جو بڑی مشکل سے ختم پہنچتا تھا اس کو بھی اپنی اپنے رکاوٹ مانتے اور اس کو بھی کہتے جب فارغ ہو گے کچھ لکھا ہوگا پریشان کون خبر ہوگی مجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا اس لیے میں اس کو پڑھتا ہی نہیں اس طریقے سے انہوں نے محنت کر کے احادیث کو جمع کیا اور اس کی چھان پھٹک کی اس کی چھان بین کی اس کی تحقیق کی اور جو ہر محدث ہر محدث اپنے زمانے کے تمام علماء کے بارے میں جانتا تھا اور یہ لکھتا تھا میرے زمانے میں یہ فلاں فنا فلاں فنا, فنا ہے اس کا حافظہ ٹھیک ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہے یہ آدمی ثقہ ہے یہ غیر ثقہ ہے اور یہ محتاط ہے یہ غیر محتاط ہے اور یہ جو محدث ہے یہ جب کوفے میں تھا تو اس وقت اس کا حافظہ ٹھیک تھا جب یہ شام میں آیا ہے گڈا ہو گیا ہے اب اس کا حادثہ ٹھیک نہیں جن شگوں نے کوفے میں روایتیں سنی ہے وہ درست ہے جنہوں جن نے شام میں سنی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جب بھی روایت آئے گی شامی بیان کر رہا ہوگا تو بولے ضعیف ہے کوفی اسی سے وہ روایت بیان کر رہا بولے صحیح ہے کتنی ہیں کتنے معلومات ہر بندے کے بارے میں پورا اس کا اس کا نصب نامہ کہاں کہاں سفر کیا شگرد کون کون ہے استاد کون کون ہے اب اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ راوی کیسا ہے بتائیں گے آپ کو ہزاروں محدثین کی مکمل زندگی کے حالات کتابوں میں موجود ہیں اور یہ ایسا موجزہ ہے جو کسی اور دین میں نہیں ہے. ہر حدیث میں مجھے فلاں بیان کی اس نے فلاں سے سنی اس نے سے سنی اس نے فلاں سے اس اس نے اس نے تابعی سے اس نے صحابی سے صحابی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ جو سلسلہ ہے جتنے نام بیچ میں آئے ہیں ان کے حالات نکالو ان کو حالات کو پڑھو اوروں سے پوچھو یہ بندہ کیسا تھا سب بتا دیا جائے گا اس کے بارے میں فلاں نے یہ کہا اس کے بارے میں ابن حجر نے یہ کہا اس کے بارے میں مزی نے یہ کہا اس کے بارے میں ابن معیم نے یہ کہا اس کے بارے میں جو بھی نقد کرنے والے محدثین تھے ان کا کلام نقل ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ صحیح ہے دوسرا بھی صحیح ہے تیسرا بھی ساری سند درست ہو گئی بھائی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا نہیں بات سمجھ رہی تو اب ان کی پیدائش اور وفات دیکھو گے معلوم ہوا کہ ایک آدمی دوسرے سے بیان کر رہا ہے اور اس میں تو صدی پوری گائے ہے یہ مثلا ساتویں صدی میں ہے اور وہ نویں میں ہے تو یہ تو سلسلہ ٹوٹ چکا ہے آپ کہو گے یہ سلط ٹھیک نہیں ہے تو اتنا پیٹنٹ انتظام جتنا شریعت اسلامیہ میں ان علماء کرام کی محنت سے پیدا ہوا ایسا کسی اور دین میں نہیں ہے کوئی عیسائی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات واقعات حضرت علیہ السلام کی ہے لیکن ہم الحمدللہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایسا نہیں کہ میں کہوں صحیح ہے اور اٹھے کہے ضعیف ہے نہیں بتانا پڑے گا کیوں ضعیف ہے نہیں بتا سکے گا تو وہ صحیح ہے تو اس طریقے سے یہ لکھی گئی اور جب یہ تیسری صدی والے اور چوتھی صدی والے محدثین نے ان کو اچھی طرح لکھ کر کتابی شکل دے دی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کے جو راوی ہیں ان کو بیان کرنا اور ان کو جاننا ضروری نہیں رہا کیونکہ کتاب لکھی جا چکی امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب بخاری ہے بھائی اب مجھے وہ بخاری کس نے پڑھائی اور میرے استاد بہت اس کا استاد اور اس کا استاد بخاری تھا یہ جو بیچ کے لوگ ہیں کیونکہ وہ کتاب لکھی جا چکی ہے ان لوگوں کو جاننا اور ان کے حالات کو پڑھنا یہ اتنا ضروری نہیں رہا لیکن ان سے پہلے جتنے لوگ تھے چونکہ اس وقت باقاعدہ کتابی شکل میں ہی نہیں جا چکی تھی تو ان کے رابیوں کے حالات پڑھنا وہ ضروری تھا تو اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کی آیات ہم تک پہنچی ہیں قرآن بھی روایتوں سے پہنچا ہے اس میں بھی محدث ہوتے ہیں کاری ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں اور حدیث بھی ہم تک اسی طریقے سے پہنچی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انتظام کیا ہے جیسے قرآن حکیم کا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نحن ہم نے ذکر نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو ذکر ہے اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ اس سے مراد پوری وہی ہے اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ کا قرآن بھی وہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی ہے اگر ہم وہی کا سنت والی وہی کا انکار کر دیں اللہ نہ کریں تو ہم قرآن پر عمل نہیں کر پائیں گے اللہ تبارہ کا مطالعہ جو میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو میں عالینہ اندر